دوسرے اللہ نے آڈینس پہلے جو تھی وہ ناچ گا رہے ہوتے تھے یہ سب کچھ گا رہے ہوتے تھے اور یہ سب امبیا سلاط وسلام کے وہ بیٹھے ہیں بھائی کیسی اللہ نے آڈینس دے دی آڈینس پھر بھی وہی کی وہی ہے آڈینس ہے ضرور وہ نہیں جاتی پھر میں یہ سوچتا تھا یار سب کچھ ہو جائے گا کاروبار بھی اللہ نے ایسا دے دیا ہیں جی وہ بھی کپڑے کا کاروبار دے دیا وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے یقین مانو مجھے کچھ نہیں پتا لوگ جاتے ہیں کپڑوں پہ دکانیں دکانوں میں جا کے کپڑے خرید لیتے ہیں دن کے آخر میں میرے پاس سیل آتی ہے اور یقین کرو ہر گزرتے دن کے ساتھ سیل بڑھ ہی رہی ہوتی ہے کم نہیں ہوتی وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا آخر میں کیا ہوا کہ میں یہ سوچتا تھا یار سب کچھ ہو جائے گا یہ شہرت نہیں ملے گی یہ نہیں ملنے لگی تو کیا ہوا شہرت تو کیا ہوئی اللہ نے ایسی عزت دی ایسی عزت دی کہ آج کیسے کیسے اللہ کے بڑے بڑے بزرگ ہیں اللہ کے ولی لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا, بیٹھنا نصیب ہوتا ہے ان کی صوبت میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے ہاں جی آپ لوگوں کا پیار اور محبت ملتا ہے مجھے موبلنک والوں کا فون آیا کہ جی اس وقت پاکستان میں جو پانچ چھ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ فون بچتا ہے اس میں سے ایک آپ ہیں اور پھر میں نے کہا کہ یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا لیکن ہاں ایک چیز کبھی نہیں ہو سکتی وہ تو ہو ہی نہیں سکتی وہ کیا اس گلے کا استعمال اب میں کبھی نہیں کروں گا یہ نہیں ہوگا پہلے جب گاتے تھے تو چلو گلے کا استعمال تو تھا تو وہ اللہ شاہ نے کہیں سے پتہ نہیں کیسے کرا کے جلوے جانا بنوا دی تو یقین مانو کچھ بھی نہیں چنتا چنتا کچھ بھی نہیں ہے پہلے تو میں اگر گایا کرتا تھا سٹیج پہ تو سولہ سترہ اٹھارہ سال کے لڑکے لڑکیوں کے لیے گایا کرتا تھا چالیس سال کے قریب عمر ہو گئی تو وہ چالیس سال کے بڑھے کو کب تک سنیں گی چالیس سال کے بڑھے کو وہ کب تک سنیں گے یار عجیب سناؤں تمہیں ایک دن ایک شو کر کے میں سٹیج سے اترا تو بڑا اچھا شو کیا میں نے اب اپنے لحاظ سے تو اچھا ہی کیا یار ہاں جی ایک سامنے بیٹھ میں نے یہ بات اس لیے سامنے بیٹھے والے لڑکے نے ایسے کیا میں نے اپنے لحاظ سے تو اچھا ہی کیا تو کر کے میں اترا تو میرے ادھر بھی گارڈ کھڑا ہوا ادھر بھی گارڈ کڑا مجھے میری گاڑی کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں ایسے پڑا تبلیغ میں لگ چکا تھا تو. تو میں بھی جا رہا تو پیچھے سے مجھے سولہ سترہ سال کے لڑکے کی آواز آئی او جنید یہ آواز مجھے اتنی بری لگی میں نے کہا یار یہ پیچھے مڑ کے دیکھا سولہ سترہ سال کا لڑکا میری طرف آ رہا ہے میں نے کہا یار اس کو تھوڑی تمیز ہونی چاہیے تھی جنید یہ بڑھانے کا طریقہ ہے کسی کو میرے اس کو جنید بھائی کہتے کچھ کہتے پھر مجھے خیال آیا جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہوئے آپ کو کیا کوئی حضرت کہ پکارے تو یہ ہے اصل میرے عزیز آدمی اپنی نسبت سے پہچانا جاتا ہے جی نسبت صحیح ہو جائے تو لوگ گانے والوں کو بھی حضرت حضرت کہنا شروع کر دیتے ہیں اور نسبت خراب ہو جائے بس کیچڑ ہو جاتا ہے معاملہ بالکل یہ تو نسبت سے سارا معاملہ یہ بات میں نے تم نے ہم سب نے پوری امت کو بتانی ہے تم جیسے نوجوان لڑکے جو ہیں نا جو سڑکوں پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ان کو سب کو بتانا ہے یہ سمجھ لینا کہ میں عالم بن گیا میں نے بہت بڑا کام کر لیا کام تو نے بہت ہی بڑا کیا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن یہ اللہ کے فضل سے کیونکہ مالک کا فضل تھا تیرے اوپر یہ تو نے کر لیا ٹھیک ہے وہ جو ابھی ابھی مجھے مولانا نے دو لڑکوں سے باہر ملوایا مجھے اتنی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ وہ نوجوان لڑکے جو کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں سڑکوں پر مارے مارے پھر کے جن کو بچاروں کو جن کو کوئی بتانے والا نہیں کہ تو زندگی کیسے گزار بھی تم تو خوش قسمت لوگ ہو کیسے کیسے اللہ والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے ہاں جی رات تمہارے ان حضرات کے ساتھ گزر رہے ہیں تو تم لوگوں نے تو ٹھیک ہو ہی جانا ہے لیکن باہر والوں کا بے طلبوں کا کیا ہوگا ان تک پہنچ جائے گا آ? ان تک جانا تمہارا میرا کام ہے نا اور یہ جو آج محفل جو الحمد للہ آپ کے جامع نے یہ منعقد کی ہے میں ابھی بیٹھ کے باہر بیٹھ کے میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں میں حساب لگا رہا تھا اس کے کتنے فائدے ہیں جب میں ایک شو کیا کرتا تھا میں ماں سے عرض کراتا تھا جب ہم ایک شو کرتے تھے تو اس کے نتائج پورے معاشرے پر پڑتے تھے پورے شہر پر پڑتے تھے شو ہوا کسی ہال میں یا ہوٹل میں تو چھ چھ مہینے بعد بھی لوگ آ کے مجھے بتاتے تھے کہ جی ہم نے آپ کا وہ شو سنا اس میں آپ نے فلاں گانا ایسے گایا اور وہ اس کا یہ مزہ تھا اور یوں تھا اور یوں تھا ایک دن ایک لڑکا میرے پاس آیا نوجوان لڑکا کلین شیو بالکل ٹائٹ پتلون کمیز یہ وہ بانگ پٹی بنی بال سیٹ بالکل جنید بھائی بڑی مشکل سے میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں ادھر میں نے کہا کہاں سے آ رہا ہے ملتان سے آ رہا ہوں میں نے کہا اچھا کیوں آیا مجھے گانا سکھایا اور میں تبلیغ میں لگ چکا تھا میں نے کہا یار میں خود تو کس چکر کے اندر بھائی چھوڑ کہاں گانا وانا نہیں نہیں آپ نے مجھے گانا سکھانا ہے آپ نہیں سکھائیں گے تو میں کسی اور سے سیکھ لوں گا میں نے کہا نہیں کسی اور کے پاس نہ جاؤ وہ پتہ نہیں تمہیں کیا بتائے اچھا اب اس کو اندازہ تھا کہ یہ تبلیغ میں لگ چکا ہے تو کچھ ہو سکتا ہے اب میں تیار نہ ہوں کسی طرح بھی اس کو گانا سکھانے کے لیے اس نے کہا کہ میں دوسری طرف سے آتا ہوں اس نے کہا آپ کو ہے میں حافظ قرآن ہوں میں نے کہا کیا ارے جنید بھائی چھوڑے کچھ نہیں رکھا اس کے اندر میں تو آپ کی طرح کا بننا چاہتا ہوں میں उस... تو حق بکر بکہ رہ گیا میں نے کہا تو حافظ قرآن ہے اور تُو نے میں خود بھی کلین شیف تھا میں نے کہا یار تُو داڑی وڑی نہیں رکھی بھی کیا چکر ہے اور چھوڑیں جی میں نے ابھی کٹی ہے جی کچھ دنوں پہلے میں آپ کی طرح کا بننا چاہتا ہوں تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ دیکھو یار بات یہ ہے ہمارے اگر کوئی کام گناہ کا ہو رہا ہے تو اس کے دیکھو کتنے دورس نتائج ہیں وہ حافظ قرآن مجھے دیکھ کر اب داڑھی کٹا کر آ گیا اور جب ایسی محفلیں ہوں گی نا تو ایک دن کیا ہوگا میں مولانا سے یہی عرض کر رہا تھا کہ جب ایسی محفلیں ہوں گی تو پھر مائیں اپنے بیٹوں کو بھیجیں گی ان محفلوں میں پھر جیسے ابھی ہمارا کوئی ساتھی ناد پڑھ رہا تھا نا اسی طرح کوئی نوجوان لڑکا آ کے اس کو بتائے گا جی میں نے آپ کی فلاں نعت سنی تھی اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا مجھے اکثر دوست میرے آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ مانا سعید احمد خان صاحب کہ وہ ایک آپ نعت پڑھتے ہیں نا میرے بیٹے کو پوری یاد ہے تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اب مجھے کوئی نہیں کہتا کہ جی میرے بچے کو آپ کا دل دل پاکستان یاد ہے کیونکہ جب حق پھیلے گا باطل خود بخود مٹ جائے گا ہاں لیکن اس کے لیے اس کے لیے انشاءاللہ سے صرف کام چلے گا نہیں نا اس کے لیے تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا ٹھیک ہے نا اس کے لیے تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا کیوں نہ منعقد ہوں ایسی محفلیں کیوں نہ منعقد ہوں ہمارے بھائی ببد الباع صاحب پرسوں آئے ہوئے تھے اللہ کی شان یہ کہ میں نے ان کے سامنے جا کے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا صاحب بات یہ ہے مجھے مختلف مدارس اور مختلف لوگ بلاتے ہیں بلکہ بریلوی بھی حضرات بھی بہت بلاتے ہیں مجھے کہ بھئی آپ آئیں اور آ کے نعت پڑھیں تو مجھ سے کہنے لگے تو تو کیا کرتا ہے جی, میں تو نہیں جاتا ابے پاگل تیرا دماغ خراب ہے تو نعت پڑھنے نہیں جاتا تو جایا کر میں نے کہا جی میں تو گھبرا رہا تھا کہ میں نے نعت پڑنی شروع کر دی کہیں تو آپ لوگ یہ نہ کہیں بھئی یہ تبلیغی کیا کرتا پھر ہے میں تو ڈر کے مارے میں نہیں آ رہا تھا مجھے ہماری تاریخ صاحب نے کہا تم یہ البم کرو کرو اور مجھے خوب دعا دی اور کہا تم دیکھنا جس دن تم یہ کرو گے لوگ تمہارے گانے بھول جائیں گے لوگ تمہارے گانے بھول جائیں گے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن میں ویسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ جب سر اور لئے میں لفظ اللہ پڑھانا لفظ اللہ جب پہلی دفعہ لے میں پڑا تو میں حیران ہو گیا کہ اس لفظ میں سے جو فریکوینسیز نکلتی ہیں وہ آج تک کبھی بھی کسی گانے والے کی کہ کسی بول کو نہیں میچ کیا کبھی انہوں نے جو میرا ریکارڈسٹ بیٹھا ہوا تھا جس نے پہلی دفعہ مجھے ریکارڈ کیا کیونکہ دیکھو اے, یہ فرق ہے لیکن ایک اللہ کہنا ہے خوبصورتی سے ٹھیک ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو کچھ سر پہ کچھ عبور ہو है? بغیر سوچے سمجھے کہنے کی میں بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو سرو میں لفظ کو پرویا جائے اور اللہ کی تعریف کے بولوں کو ل... اگر جب سرو میں پیرویا جائے تو ایسی فریکوینسیز نکلتی ہیں حلق سے جو کہ عام گانے میں نہیں نکلتی یہ میرا ریکارڈ تھا اس کے سامنے کمپیوٹر کی سکرین تھی اس نے اس نے میں دیکھ کے مجھے باہر بلایا جو نہیں, بھائی, ادھر آئے, آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہتے دیکھیں یہ جو فریوینسی ہیں نا جو ہل رہی ہیں یہ جو ہیں یہ عام گانے میں نہیں ہوتی بڑی عجیب سی بات ہے میں کیا کروں ان کے ساتھ میں نے تو ان کو کبھی آج تک اکولا نہیں کیا میں نے کہا یار تو ان کو ایسی ہی چھوڑ دے ایسی چھوڑ دے تو آپ یقینی چھوڑ دیا ڈال دیا بڑی عجیب عجیب چیزیں میں نے اللہ اللہ کے فضل سے سیکھی اس کے اندر اور میرا الحمد خوب حوصلہ بڑا ہے یہاں جس جس کی اچھی آواز ہے میں اس کو کہوں گا کہ ضرور آگے بڑھ کے تم لوگ بھی اپنی آواز کا جادو جگاؤ قرآن پڑھ کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے تاکہ یہ جو ایک زہر آج معاشرے میں جو گانوں بجانوں کا بھرا ہوا ہے جس, جس کے بغیر آج نوجوان لڑکا اور لڑکی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان کے نہ دن گزرتے ہیں نہ رات گزرتے ہیں کیا پتہ یہ سب کچھ تمہارا سننے لگیں اور وہ سب کچھ اٹھا کے بار پھینک دیں ممکن ہے ٹھیک ہے اچھا جی تقریر تو ہوئی ختم